جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی اسی ہی قسم کھائیں گے جیسے سا تمہارے سامنے کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا سنتی ہو بے شک وہی جھوٹے